ونسلي على رسول الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الوزيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رزي الله عن المؤمنين إذ يبايئونك تحت الشجرة وقال الله أذى أذى وجل في موزين آخر وبالنجم هم يهتدون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نجوم او آئی قال صلی اللہ علیہ وسلم غازی کی گزرگاہ گاہ بھی غازی کا وطن ہے غازی کی گزرگاہ گاہ بھی غازی کا وطن ہے اڑتی ہے جو یہ خاک یہ دشمن کا کفن ہے حضرات علماء کرام منصفی نیوز جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور میرے دیگر غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام کی مقدس غزوات میں سے ایک اہم غزوہ غزوہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے یہ ایک متوسط اور چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے اس کو حدیبیہ وہاں اس کوئے کی وجہ سے کہتے ہیں جس کے نزدیک مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد اس درخت کے پاس ہے جس کے نیچے بیٹھ کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی ادیبیا اور مکہ کے درمیان نو مرائل کا فاصلہ ہے ادیبیا کا کچھ حصہ زمین ہل میں اور کچھ زمین حرم میں داخل ہے چھ برس گزر چکے تھے کہ مکہ کے پردیس پردیسی مسلمان جو صرف ایمان کی جرم میں اپنے وطن سے جلا وطن کیے گئے تھے اور اپنی وطن کی گلی کوچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے اپنی وطن کی محبت ایک غیر اختیاری عمل تھا ادھر زیارت بیت اللہ توا و عمرہ کا شوق الگ تڑ پا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شوق بے چین کر رہا تھا صحابہ کرام کو بھی شوق دامن تھا شروع قاعدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا احرام باندھا صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جس کی تعداد ڈیڑھ ہزار بیان کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہوئی لشکر اسلام ایک سنگستانی راستے سے ہوتے ہوئے مقام حدیبیہ پہنچے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ قریش کو جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتائے حضرت عثمان, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر پیغام پہنچایا کفار نے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے شہید کر دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی باب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے جہاد پر بیعت لی چودہ سو فروانے جون جوم کے موت کے بیعت دے رہے ہیں آخر میں پیارے آقا مندی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایات دعیات پر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے یہ عثمان بیعت کر رہا ہے اوپر سے رب کریم نے کہہ کہ دیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبائعونکت دوسرے مقام بھی فرمایا اِنَّا الَّذِينَ يُبَائِئُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِئُونَ اللَّهُ یَدُ اللَّعِ فَوْ قَيْدِهِمْ آقا جو آپ کے آر پہ بیعت کر رہے ہیں گویا کہ وہ میرے آر پہ بیعت کر رہے ہیں بہرحال اس غزوے سے کفار پر عظیم روپ پڑا کیونکہ زور بازو آدماشک وحنہ کر سیاد سے زور بازو آدماشک وحنہ کر سیاد سے آج تک کفس <سطح> ٹوٹا نئی فریاد سے ہمت ہی نئی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چین سکے ہم کو چین سکے تم جتنا ہم سے الجو گے ہم اور مچلنے والے ہیں سامع محترم اس قصبے میں مجاہدین کے لیے بڑی تعلیمات ہے بلکہ اس میں ایک قسم کی ٹریننگ ہے کہ نظم ضبط اطاعت امیر اور اپنی تمام جذبات اور رجحانات کو قربان کرنا جنگ اور جہاد کا ایک حصہ ہے اسلام نے جہاں اپنے مجاہدین کو فاتحین کی حیثیت سے جانچا ہے وہیں پر اسلام نے اپنے مجاہدین کو مفتوحین کی حیثیت سے بھی پھرا ہے اسلام نے جہاں اپنے مجاہدین کو شاہین صفت پیکرے شجاعت پیکرے شجاعت و بسالت اور جذبہ ایمانی میں سرشار ہو کر طاقوتی طاقت پر کہر جبار اور کفار کی حیثیت سے آزمایا ہے ویسے ہی اسلام نے ان کو نظم زبد اوصلہ مدانت افو شرافت نمونہ اطاعت اور برداشت کی طاقت رحمہ او بین اوم آپس کے اخوت کے قصوٹی پر, پر پرکا ہے تاکہ ہر میدام میں ہر گرم نرم موافق نہ موافق حالات کا مطالبہ ایک مجاہد بس بخوبی کر سکے او مسلمانوں او خالد برولید والید کی ثبوتوں او امیر محترم کے جیالوں اٹھو نکلو ہمارے سینکروں اسلاف کافروں کی قید میں ترپ رہے سسک رہے مار ہیں انہی کے لیے ایمانی تلوار تھام کے میدان کارزار میں کود پڑو سامراجی طاقتوں کے خلاف یہود و نصارا کی سازشوں کے خلاف امریکہ و انڈیا کے خلاف اعلان جہاد بلند کر دو اقوام عالم کو یہ باور کرا دو ہمجیش محمد کا پرچم گھر گھر دم لیں گے ہمجیش محمد کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے باطل کیا ظالم کو اللہ لا! میں تیم ملا کر دم لیں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین